مزاج اور عادتیں یہ رنگ اور قد نہیں ہیں کہ جو بدل نہیں سکتے ٹھیک ہے رنگ آپ کہیں ٹھیک ہے گورا ہے وہ کہ میں کالا ہو جاؤں یا کالا کہ میں پورا گورا ہو جاؤں یہ شاید پوسبل افریقن نہیں ہو سکتا گورا ٹھیک ہے کد کسی کا اگر لمبا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا چھوٹا رہ گیا تو اس پر تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں یار مجھے جیسا بنایا اللہ نے ٹھیک ہے میں بدل نہیں سکتا مگر آدتیں تبدیل ہو سکتی ہیں کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں میں ہوں ہی بڑا جلالی اب وہ جلالی بابا ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایڈمٹ کر لیا نا کہ میں غصے والا ہوں نہیں جناب میں غصے والا نہیں ہوں میں نکالوں گا اپنے اندر سے یہ عادت میں اپنے آپ کو سافٹ کروں گا میں اپنے آپ کو نرم کروں گا بھئی میرا انداز ہی ایسا ہے بولنے کا بھئی کیوں ایسا ہے آپ بدلیے نا آپ انداز کو اختیار کیجئے کوشش کیجئے کہ آپ اچھی گفتگو کرنا سیکھ جائیں بھئی جب آپ غور کریں ہم سارے کیا مدنی تھے ہم سارے کیا جامع المدینہ میں پیدا ہوتے ہی آ گئے نہیں کئی تو ماحول میں بھی نہیں تھے جب میں اور آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں ہم درس نظامی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ سکتے ہیں تو یہ مدنی ماحول ماشاءاللہ مزاج بھی بدلتا ہے عادتیں بھی بدلتا ہے رویے بھی بدلتا ہے میرے شیخ طریقت نے کیسو کیسوں کو کیسا کیسا بنا دیا نا تو میں کیوں اپنے آپ کو حوالے کر دوں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا اب کئی ہیں ہے بھائی یار مجھ سے مدنی کافلوں میں سفر نہیں ہوتا اب جو یہ کہتا رہتا ہے نا اس سے واقعی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو کہتا ہے یار میں ہوں سست ایسے بھی ہیں بس یار سستی کی عادت ہے ہمیشہ سست رہ جاؤ گے نہیں ہوں سست میں چست ہوں ہو کے دکھاؤں گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ مدری قافلوں میں سفر کر کے دکھاؤں گا میں اچھی گفتگو سیکھ کر دکھاؤں گا میں غصے والا غصہ آ جاتا ہے اب نہیں کروں گا آپ فائٹ کریں اپنے آپ سے اپنے آپ کو حوالے کرنے کی عادت چھوڑ دیں جس چیز میں آپ کو فیل ہوتا ہے نا, آپ کمزور ہے میں مشورہ دیتا ہوں نفسیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے بڑے بڑے لوگ جو جس کو لائف چینجنگ آپشن دیتے ہیں اس میں بھی یہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کمزور ہیں پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے بیان کرنے کا جی نہیں چاہتا مجھے یار مدنی کافلوں میں دل نہیں لگتا پہلے اپنی کمزوری ڈھونڈ لیں مجھے اجتماع میں بیٹھتا ہوں تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ میں بیان سنوں میں مدنی احتیاط نہیں کر سکتا میں غصے سے باز نہیں آ سکتا واٹ ایور اپنی لائف میں کمزوری ڈھونڈ لو پہلے اور اس کمزوری کے خلاف اب آپ نے کام کرنا ہے تب آپ بہتر ہوں گے تب آپ انکریز کریں گے اگر حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو تو اور ہو جائیں گے. اسی طرح کچھ ہوتے کہتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا یار مجھ سے عربی عبارت نہیں پڑھی جاتی اب وہ بندہ وہ اسٹوڈنٹ پیچھے چلا جاتا ہے پڑھنے والے آگے آ جاتے ہیں وہ پیچھے ہی رہتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ چکا کہ میرے 40 نمبر سے زیادہ آ نہیں سکتے میں نے جناب کبھی عبارت صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ نہیں سکتا یہ بہت بڑی میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اپنی ہار ہے ابھی تو جوان ہو یار ابھی تو چیلنج لینے کے دن ہیں آپ چیلنج نہیں دیئے کہ یار اگر میں میں عربی نہیں پڑھ سکتا میں عربی پڑھ کے دکھاؤں گا میں تو کہتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں اپنے اوپر لے لیں کہیں جناب خصوصی اسلامی بھائیوں کی زبان بھی سیکھوں گا عربی بھی سیکھوں گا انگریزی بھی سیکھوں گا مطلب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کی جو بھی کمزوری ہے اس کو نوٹ آؤٹ کریں اس کو انڈر دا کارپٹ نہ کر دیں ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے اس کو کارپٹ کے نیچے ڈال دو گھر میں ہوتا نا کچرا بندہ صاف کر کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتا رضائی اٹھائی اور اس کے اندر ڈال دیا یہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ پرابلم تو انڈر کارپٹ کر دو تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کبھی بعد میں کارپٹ اٹھتا ہے یا بعد میں کبھی وہ نیچے وہ جو کیا کہتے ہیں چٹائی اٹھتی ہے تو اتنے سارے کچرے نکلتے ہیں جو گھر میں جس کو جو ملا وہ انڈر دا کارپٹ کر دیا انڈر کارپٹ کرنے سے گھر سے گندگی دور نہیں ہوئی نظروں سے دور ہو گئی گندگی وہی موجود ہے وہ ہے ہمارے اندر آنکھیں بند کر لیتا چھوڑو نا یار کوئی اور ٹاپک پہ بات کرو نہیں اسی پہ بات کرو اسی کو فوکس کرنا ہے اور مجھے اسی کو ٹھیک کرنا ہے یہ لائف کے خوبصورت ترین ایام ہے آپ کی زندگی کے اور یہی وقت ہے کچھ بننے کا